मत की दीवार पंकल का रे हुनोहद में खड़ा ईप कि दीवार बंकल पड़ा हक पे जा भी कठन वक कोई وَنِكْلَا اثَاكِر كَثَار بَن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُنْ وَلُو قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكَفَرُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ أي إيمان مالو ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ تو آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے قبور زندہ ہونے سے مایوس بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد الحمدللہ رب العالمین المطقین و سلط وسلم على رسول ہل کریم بعد حاضرین نے مجلس جیسا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی تقریبا سولا قسطیں مکمل ہوئی اور آج انشاءاللہ شاء اللہ قسط پیش کی جانے والی ہے قبل اس سے کہ سترویں قسط کا آغاز ہو پچھلے قسط کی کچھ جھلکیاں ہمارے سامنے آئیں اس سے پہلے والے درس میں جو چیز پیش کی گئی تھی وہ جنگ بدر کا نقشہ شیخ محترم نے کھینچا تھا کہ اسلام کی پہلی لڑائی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی گئی اللہ رب العالمین نے فتح سے ہم کنار کیا اور کفار کو مو کی کھانی پڑی بہرحال تفصیل سے ہم نے واقعہ سنا تھا اس فرص کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کفار, کے کفار سے مدبھیڑ کے لیے بدر کے مقام پر موجود ہے اقبال نقشہ کھیچا اللہ میں اقبال نے کہا کہ یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادتِ مطلوبِ مقصودِ مومن نمالِ غنیمت نکشور کشائی حال اسی جذبے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت نے کفار سے مقابلہ کیا اللہ رب العالمین نے فتح سے ہم کی فرمایا لہذا یہ خبر جب پہل۔ پھیل جاتی ہے مکہ تل مکرمہ کے اندر سارے کا سارا مکہ ماتم کدا بن جاتا ہے مکہ کے اندر ماتم شروع ہو جاتا ہے لہذا اس جنگ سے شکست کے بعد کفار نے اگلی جنگ کا وعدہ کیا کہ اگلے سال تم سے ملاقات ہوگی بہرحال جنگ بدر ختم ہوئی اور اس کے بعد مال غنیمت وغیرہ کی تقسیم کا معاملہ آیا منافقین اور یہودیوں کے ساتھ جو برتاؤ پیش کیا گیا وہ سارے فیصلے ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جنگ عہد کے لیے تیاریاں شروع ہوئیں بہرحال وقت مختصر بات مختصر کہ جنگ بدر کی تیاری کے بعد جنگ بدر سے خاتمے کے بعد اب جنگ عہد کی تیاری تھی تو انشاءاللہ شاء اگلی قسم انشاءاللہ اسی چیز کو ہم تفصیل کے ساتھ سننے جا رہے ہیں کہ آگے اب سیرت کا باپ آگے اور سیرت کا دور کیسے بڑھتا ہے قدم اور آگے میں بلا کسی تاخیر استاد محترم فضیلۃ الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفیظ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت و نصیحت کی اگلی کڑی سترویں کڑی کا آغاز فرمائیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن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 فِيأأَة تقااتلوا في سبيل الله وأخرى كافِرَة يَرونهم مثللَهم رأي العين والله يؤّدُ بنَصِه مَن يشاء إن في ذلك لا عبرة الِ الأبصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت لعليم الحكيم رب شرح لي صدي ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے غضوے بدر میں جو نادر کامیابی عطا فرمائی تھی اس کا اثر مکے پر اور مدینہ منورہ کے ارد گرد جو آباد قبائل تھے اس پر اس ناحیے سے تو بہت برا پڑا کہ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان اب ایسے کمزور نہیں ہیں کہ انہیں جیسے ہی چاہے چٹ کر لیا جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس کامیابی کے بعد اب آگے سکون اور اطمینان نصیب ہونا تھا بلکہ اس کی مثال بے نہیں ایسی ہی ہے جیسے ہمارے اور آپ کے ہاں کہتے ہیں کہ سانپ کی دم کٹ جائے اور اس کا پورا جسم باقی رہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سانپ اور بھی غصے میں آتا ہے اور اپنے فن کو نکال کر کے اور تیزی سے حملہ کرنا چاہتا ہے بے آئی نہیں یہی مثال تھی اس لیے کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تین سو تیرہ مسلمان جن کے پاس نہ تو اپنے سامنے والے اپنے مقابل کے مقابلے میں نہ تو کوئی ہتھیار ہے ان کے پاس نہ تعداد ہے اور نہ ہی ان کی مدد کہیں اور سے آنے والی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف جہاں صحاب کرام اور مسلمانوں کو خوشی تھی کہ یہ پہلی عید منائی گئی مدینہ منورہ میں جس میں مسلمانوں کو ڈبل خوشی ملی تھی ایک خوشی تو عید کے آنے کی اس لیے کہ رمضان کے واقعہ پیش آیا تھا اور دوسری خوشی اتنی زبردست کامیابی کی کہ اپنے صرف تیرہ یا چودہ ہمارے لوگ مارے گئے اور شہید ہوئے اور باقی اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے ستر کو مارا ہے اور ستر کو گرفتار بھی کیا ہے تو اپنا یہ غم اس خوشی کے مقابلے میں کیا تھا لوگوں کے سامنے ہیج تھا لیکن جیسا کہ یہ بار بار آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کئی طاقتوں سے ان کا سابقہ تھا جنہیں ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو قریش تھے جن کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ تھا جو سب سے بڑے دشمن تھے جن کا مرکز مکہ مکرمہ میں تھا اور بدر میں انہی کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی ہوئی تھی دوسرے مدینہ منورہ کے اندر آباد یہودی تھے بتایا گیا تھا کہ یہود کے تین قبائل مدینہ منورہ میں آباد تھے بنو قینوقاں بنو نغیر اور بنو قریضا بنو قریضہ اور بنو نغیر یہ تھوڑا سا کنارے کی طرف تھے البتہ بنو قینوکاں وہ مسجد نبوی جہاں پر ہے اس کے شرق شمال میں وہ لوگ آباد تھے اور بالکل شہر کے اندر یہ مانے جاتے تھے تو ان لوگوں نے اب جب یہ دیکھا کی یہ مسلمانوں نے اپنے اتنے بڑے حریف کو مار لیا ہے تو اب تک خاموش تھے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن اپنی شرارت سے بعد نہیں آ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ خود ہی آپس میں چچے بھتیجے ہیں نا, مامو بھاجے ہیں, بھائی بھائی ہیں آپس میں لڑ کر کے ختم ہو جائیں گے اور جس طریقے سے اور ہم ہاں اپنا سیدھا کرتے رہے ہیں ایسے اب مہاجرین اور انصار ایک طرف ہوں گے اور قریش کے لوگ ایک طرف ہوں گے ان کو لڑا کر کے اپنا سیدھا کرتے رہیں گے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کامیابی ہوئی تو یہ غصے سے سمائے نہیں اس لیے کہ وہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ جس مقصد کے لیے خاموش تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تھی وہ مقصد پورا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تیسرے جو تھے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ظاہر بات جانتے ہیں لمبی مسافت ہے چار سو کے قریب چار سو کے قریب اس درمیان میں بہت سے قبائل آباد تھے اسی طریقے سے مدینہ منورہ سے شمال اور شرق کی طرف بھی قبائل آباد تھے اور یہ بدوی قبائل مختلف حصوں میں تقسیم تھے بنو گد تھے بنو سلیم تھے مختلف حصوں میں تقسیم تھے یہ ان میں سے بعد قبیلے تو ایسے تھے جو ظاہر میں اللہ کے رسول سے ان کا ساتھ دے رہے تھے بعد ایسے تھے جو ظاہر میں تو قریش کے ساتھ تھے لیکن باطن میں ان کی تمام نصیحتیں اور خیر خائی کس کے ساتھ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاں کچھ قبیلے ایسے تھے بنو بکر وغیرہ جو کھل کر کے ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے قریش کے ساتھ تھے البتہ کچھ قبیلے اور تھے جو بنو غطفان وغیرہ یہ مدینہ منورہ سے شرق اور شمال جس راستے سے اور آپ جاتے ہیں مدینہ منورا یہاں سے اس کے دائیں اور بائیں جو آباد تھے قبیلے یہ قبیلے نہ تو کھل کر کے قریش کے ساتھ تھے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے ان کا مقصد صرف کیا تھا ہمیں فائدہ کہاں سے ملے تو جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی مل گئی تو ان کا اصل مقصد کیا ہے ٹولیوں میں بٹے رہنا ایک دوسرے کو لوٹنا ایک دوسرے کو مارنا ایک دوسرے کا حق چھیننا ایک دوسرے کے بچوں اور عورتوں کو لونڈی اور غلام بنانا یہی ان کا مقصد تھا لیکن جب دیکھیں کہ اسلام ایک تو امن کا پیغام لے کر کے آ رہا ہے اسلام غلام بنانے کے بجائے غلام کے آزاد کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ انصر اخا کا ظالمان او مظلومہ یہ وہ بھی کہا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ انصر اخا کا ظالمن او مظلومہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے جیسے آج بھی ہے ان کے ہاں ہے انا واخی ال ابن امی آنا وہ آخری امی الا غری ان کےمج مشہ ہے یعنی میں اور میرا بھائی مل کر کے اپنے چھ بھائی کے اوپر اپنے چاد بھائی کے خلاف ہیں لیکن ہم ہمارا بھائی اور چاضاد بھائی کیا ہیں یہ سارے مل کر کے غیروں کے خلاف ہیں یعنی غیروں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنی ہے خواہ یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے ہاتھ میں ان کی مدد کرنی لیکن اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا اسلام نے کیا تعلیم دی انصر کا ظالمن او مظلومہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہے یا او مظلوم ہے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ظالم ہے تو اس کی کیسے مدد کریں آپ نے کہا اسے ظلم سے روک دو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ مل کر کے دوسرے پر تم بھی ظلم کرو نہیں ظلم میں اس کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ظلم سے اس کو روکو کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرنے پائے تو جب دیکھا کہ اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے تو اب وہ بفر گئے اور اسلام کے خلاف ترقیمیں کرنے لگے چوتھا گروپ وہ تھا جو تھا انصار ہی میں سے اوس اور خضرت کے لوگ تھے ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اب گدوے بدر میں مسلمانوں کو یہ کامیابی ہو گئی ہے تو جو لوگ بالکل نیوٹرل تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھو یہ لوگ جیت گئے تو ان کے ساتھ ہو لیں گے اب مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور اسلام میں تیزی سے داخل ہونے لگے اس سب کے لو لیکن جو لوگ شر پسند تھے جو لوگ شر پسند تھے جن کا سردار عبد اللہ ابن اوبئی سلول تھا ان لوگوں نے بظاہر تو اپنی قوم کو جب دیکھا کہ سارے مسلمان ہو جا رہے ہیں تو بظاہر تو مسلمان ہو گئے لیکن باطن میں وہ کیا رہے جی کافر رہے اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کے ساتھ دیتے رہے تو گویا اب چار گروپ تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نپٹنا تھا اور ان میں سب سے خطرناک وقتی طور پر جو تھا سب سے خطرناک جو وقتی طور پر تھا وہ منافکین وہ یہود کا تھا <coughs> وہ کس کا گروہ تھا یہود کا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو مدینہ منورہ آئے ہوئے سات دن بھی نہیں ہوئے تھے کتنا سات دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سلیم کے لوگ بنو سلیم کے لوگ خود نامی ایک چشمے کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کیوں؟ اس لئے کی یہ طاقت زور پکڑنے سے پہلے پہلے, پہلے اس کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے اور ابھی صرف سات دن ہوئے تھے نبی مدینہ منورہ آئے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ قبل اس کے کیے زور پکڑے قبل اس کے کیے زور پکڑیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک مختصر سی فوج جمع کی اور ان کے سرکوبی کے لیے نکلے سویدرا سے جب ہناکیا کی طرف چلیں آپ لوگ تو دائیں طرف کا جو علاقہ پڑتا ہے یہ کہاں ہے بنو سلیم کا ہے اس سے بالکل واضح اگر آپ دیکھیں تو آج جہاں پر یہ تفتیش وغیرہ نہیں بنی ہوئی ہے گویا یہ علاقہ جو ہے کیا ہے یہ بنو سلیم کے علاقہ یہاں آباد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سرکوبی کے لیے نکلے آپ صلی اللہ وسلم گئے اور ان کے چشمے تک پہنچے تو آپ کی اچانک آمد سے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے کوئی لڑائی نہیں پیش آئی البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو وہاں پر مالی غنیمت ملے کہا جاتا ہے کہ آپ کو پانچ سو اونٹ ہاتھ آئے تھے کتنا اور ایک یسار نامی غلام بھی ہاتھ آیا تھا جسے آپ نے آزاد کر دیا اور کسی کو دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غیاب غائب ہونے کو یہود نے غنیمت سمجھا یہود نے غنیمت سمجھا وہ چونکہ کھار تو کھائے ہوئے تھے لہذا ان لوگوں نے چاہا کہ خصوصاً بنو قید کے لوگ جو مدینہ منورہ کی آبادی میں تھے یعنی اس حدود میں تھے ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں شر پھیلانا چاہا وہ کیسے جس کا دو سبب مرخین نے لکھا ہے دو سبب مرخین نے لکھا ہے البتہ کسی بھی صحیح سے یہ دونوں واقعات مجھے نہیں ملے البتہ مرکی نے ذکر کیا ایک تو یہ کہ کچھ جگہ پر اوس اور خزرت کے لوگ مسلمان خاص طور پر نوجوان طبقہ خاص طور پر نوجوان طبقہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں اوس کے ہیں اور خزرت کے ہیں دونوں ہنس رہے ہیں اور بدر میں اللہ نے جو انہیں کامیابی دی ہے اس کا ذکر آپس میں کر رہے ہیں ظاہر بات ہے کوئی نیا حادثہ جب رہتا ہے گزرا ہوا تو ہر مجلس میں اسی کا ذکر ہے رہا کرتا ہے چے جائے کہ بدر جیسا حادثہ پیش آیا ہو جسے دنیا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو شاید ہی نہیں بلکہ یقیناً اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی اور انسان اگر مادی طور پر سوچے تو کبھی بھی اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اللہ ہے کہ اس کا ایمان اس بات پر ہو کی اصل طاقت کس کے پاس ہے جس طریقے سے اللہ تعالی نے قران میں خود فرمایا ہے وما جعل الله الا بشرا ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر الا من عند الله یہ فرشتوں کا نزول جو تمہاری مدد کے لیے بدر میں ہوا ہے یہ تو صرف تمہارے اطمینان کے لیے تھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اکیلے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے لیکن انسان کی فطرت ہے یہ چاہے نیک ہے یا برا ہے کہ وہ ظاہر میں دیکھتا ہے اس کے مدد کے لیے کیا چیز ہے تو یہ جو چیز ہے صرف تمہارے اطمینان کے لیے اور تمہیں خوشخبری کے طور پر یہ بھیجا ہے ورنہ اصل مدد کس کے پاس ہے ومن نصر من نسر اللہ منہ اصل مدد اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو چونکہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا لہذا اوس اور خضرت کے لوگ آپس میں بیٹھ کر کے خوشیاں منا رہے تھے اور یہ واقعات ذکر کر کے ہنس رہے تھے ادھر سے ایک یہودی کا گزر ہوا جس کا نام شاس بن قیس بتایا جاتا ہے شاس بن قیس اس سے یہ رہا نہ گیا کہ ارے اب تو یہ اکٹھا ہو کر کے ہمارا یہاں پر جیرہ دبھر کر دیں گے لہذا اس نے ایک یہودی نوجوان کو تیار کیا اور کہا لوگ وہاں پر اکٹھا ہیں بدر کا ذکر کر رہے ہیں لڑائی کا اور بہادری کا ہے کہ نہیں ایسا کرو کہ جنگ باس کے موقع پر جو اوس اور خزرت نے ایک دوسرے کے خلاف اپنی بہادری کا اظہار کیا تھا جا کر کے اس مجلس میں کچھ شیر تم پڑھنا شروع کر دو اب نوجوان جانتے ہیں جوانوں کا خون کیا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے جلدی حقیقت تک وہ نہیں پہنچتے جب یہ نوجوان آیا یہودی اور پڑھنا شروع کر دیا تو جب اوس کی طرف سے شیر پڑھے تو وہ کود پڑے اور جب یہ اب خدرت والوں کو پڑھے تو وہ کود پڑھے یہاں تک کہ آپس میں توتو میمے ہونے لگی اور تو میمے سے بات بڑھ کر کے ہتھیار تک ہوئی یہاں تک کہہ دیا کہ اگر چاہو ایک دوسرے نے تو وہ میدان دوبارہ گرم ہو سکتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے اور ہررا کا کی جانب بڑھنے کا ارادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ جلدی سے اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہنچے اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیا ہے میں موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار, تم پکار رہے ہو دوسرا واقعہ شاید خاص اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے وہ ہوا کیا کی اس زمانے میں جانتے ہیں ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے کہ عورتیں دود ہے دہی ہے یا دیہات میں جو کچھ چیزیں بناتی ہیں اسے لے کر کے شہر یا قصبوں میں بیچنے آیا کرتی تھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایسا اس وقت ظاہر بات یہ سواری وغیرہ نہیں تھی اور یہ چیز آئے بھی نہیں سمجھا جاتا تھا تو ایک مسلمان عورت اپنے گھر سے کچھ سامان دودھ دہی یا عقت وغیرہ کا لے کر کے بنو کینوکا کے علاقے میں گئی یہ لوگ سنار تھے اور حدار تھے یہ لوگ اس لیے ان کے پاس پیسے اور مال بہ ہے بلکہ مدینہ منورہ کی تجارت پر گویا انہی کا قبضہ تھا اور سود کھایا کرتے تھے اس لیے سود پر دے دے کر کے عرب کو نوچا کرتے تھے اور اپنے لیتے تھے مدے اڑایا کرتے تھے تو ایک عورت اپنا سامان بیچ کر کے ایک سونار کے دکان پر جا کر بیٹھ گئی ابھی تک پردے کا حکم نادل نہیں ہوا تھا لیکن جانتے ہیں عورت کی فطرت میں ہے پردہ کرنا شرم کرنا عورت کی فطرت میں ہے اگر اس فطرت کو مادیت اور غلط ماحول مسخ نہ کر دے تو چاہے جتنی ہی جاہل عورت کیوں نہ ہو جتنی ہی کافر عورت کیوں نہ ہو وہ پردہ کرتی ہے. اپنے چہرے کو چھپاتی تو اس نے اپنے چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ اپنا کاڑھا رہا ہوگا جب بیٹھی تو وہ سنار ہنسنے لگا اور کہا کہ چہرہ کھولو اس نے انکار کیا اب چند یہودی نوجوان وہاں پر جو جانتے ہیں کھیل رہے تھے ان میں سے ایک نے کیا کہ کیا کی پیچھے سے اس کا کپڑا جانتے ہیں پہلے عورتیں جو ہے بڑا لمبا چوڑا کپڑا پہنا کرتی آج بالکل چست کپڑے پہنتی ہے کہ نہیں ساتھی ہم نے دیکھا ہے غز کی شلوار عورتوں کو پہنتے ہوئے کتنا پانچ گز کی جی جی جی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے اپنے یہ نہیں کہ سنا ہے عورتوں کو پانچ گز کی شلوار اور آج تو چار میٹر میں شلوار خمیز دونوں ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے آج چار میٹر میں شلوار اور خمیز دونوں ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس شلوار کے طریقے سے ان کی قمیص بھی کیا ہے بڑی اچھا یہاں کی عورتوں کا آپ دیکھیں کہ وہ ایک لمبا ہی کپڑا یعنی ایک اکیلے ہی رہتا وہاں یہ دو حصے پڑنے پہننے کے بعد یہاں پر کم ہے وہ کم تھا تو چونکہ اس کا کپڑا چوڑا تھا بیٹھی تو کچھ پیچھے گیا تو پیچھے سے کسی بدبخت نے اس کپڑے کو لا کر کے یہاں باندھ دیا اسے احساس نہیں ہوا وہ اپنا فارغ ہوئی تو جیسے اٹھی اس کا کپڑا اٹھا اس کی شرمگا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا اس پر جو ہے وہ چلائی اور چیخی تو ایک مسلمان نوجوان وہاں پر موجود تھا اس نے سنا کہ ایک مسلمان عورت کی بے دے کود پڑا وہاں پر اور بات ہونے لگی آگے بڑھے تو یہودی کو اس کو جس نے ایسا کیا تھا اس کو قتل کر دیا اب یہودیوں نے مل کر کے کس کو قتل کر دیا اس مسلمان نوجوان کو اب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم ان کے علاقے میں گئے کیونکہ یہ کوئی پہلی شرارت ان کی نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ابودا کے اندر صحیح روایت آپ ان کے علاقے میں گئے اور کہا کہ اے یہود کی جماعت اپنی شرارتوں سے باز آؤ ہمارا تمہارا اس کے اوپر معاہدہ نہیں ہے ہم نے تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو اقرار نامہ لکھا اور کیا یہ نہیں ہے سن لو تم جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں ہمارا ذکر موجود ہے تم ہمیں اچھی طریقے سے پہچانتے ہو تو قبل اس کے کی جو صورتحال قریش کے ساتھ پیش آئی ہے کہ تم نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پہلوان اور بہادر ڈھیر ہو گئے ہیں قبل اس کے تمہارے ساتھ پیش آئے مسلمان ہو جاؤ آپ کا یہ کہنا تھا کہ کہا کہ اے محمد اللہ وسلم اے ابو القاسم کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قریش کے اناڑیوں کو آپ نے مار لیا تو ہمیں بھی مار لیں گے ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتا چل جائے گا کہ بجائے اس کے کی اپنے ان کرتوتوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے کیا, کیا کیا انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ ان سے نپٹا جائے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آبادی میں اب ہم تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں کی جماعت کو لے کر پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا محاصرہ کیا اور پندرہ دن تک کیے رہے محاصرہ حالانکہ بلکہ سات سو تقریباً جنگجو تھے ان کے پاس ایک دو نہیں کتنا اور چار سو تو یا تین سو تو وہ تھے کہ جن کے لیے وہ کھوت پہن یعنی اس طریقے سے ان کے پاس تیاری تھی اب آپ دیکھیں تو افراد کے طور پر مسلمانوں کی تعداد محاصرہ کیا چودہ پندرہ دن تک کیے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں روب ڈالا آخر میں مجبور ہو کر کے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ محاصرہ توڑ دیجئے آپ ہمارے مال کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے ہماری اولاد جو فیصلہ کریں گے قبول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کی کوئی فیصلہ کرتے قبل کوئی فیصلہ کرتے عبد اللہ ابن اوبئی رئیس جو منافقین تھا وہ ان کے ساتھ کیا تھا زمان جاہلیت سے دونوں کی آپس میں عہد نامہ آپس میں اور حلیفانہ تعلق تھا وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے ان کو چھوڑ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کچھ نہیں یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے گریبال ہاتھ ڈالا کہ آپ انہوں نے ہر نرمی اور گرمی کے موقع پر میری مدد کی ہے آپ ایک ہی دن میں ان سات سو کی گردن کو کاٹ کر کے رکھ دیں گے آپ جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے بھی حالات نہیں ہے کہ اب اس سے نپٹا جائے اس کو قتل کیا جائے اس لیے کبھی اس کے جماعت کے بھی کچھ لوگ ہیں اور لوگ نئے نئے مسلمان کم سے کم مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوگا آپ نے کہا اچھا چل تیرے لیے ہم اسے چھوڑ دے رہے ہیں ان کو چھوڑ دے رہے ہیں لیکن فیصلہ یہ کیا کہ اب یہ اور ہم دونوں اس شہر کے اندر نہیں رہیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بخش دیا اور کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے شام اور تبو کے علاقے میں جا کر کے وہ لوگ آباد ہو گئے ابھی یہ صورت حال مکمل طور پر پیش نہیں آئی تھی کہ ایک یہودی جو اصل میں عربی نسل تھا اس کا باپ بنو نبہان پی کے قبیلے کا تھا حاتم پائی کے قبیلے کا تھا اس نے اپنے کسی آدمی کو قتل کیا تو اس ڈر سے کہ مجھے بھی قتل کیا جائے گا بھاگ کر کے کہاں اس نے پناہ لی مدینہ منورہ میں اور وہاں بنو نغیر کی ابن ابل حقیق جو سردار تھا اس کی بیٹی سے شادی کر لیا شادی کر لیا تو گویا اب وہاں پر وہ یہودی بن کر رہا اس کا بیٹا بھی کا ابن اشرف کیا ہے وہ بھی یہودی بن گیا اور تیز تھا چالاک تھا اس لیے زبان دراز شاعر تھا ہاں کادر کلام شاعر تھا لہذا وہ اس نے اپنی سرداری بنا لی اور اپنا قلعہ بنایا. آج بھی ایک صاحب جو سیرت سے دلچسپی رکھتے ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہا آج بھی اس قلعے کے آثار موجود ہیں مدینہ منورا میں اس قلعے کابل نے اشرف کے قلعے کے اس نے کیا کام کیا کہ جب یہ دیکھا کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اور ادھر بنوکا نکا کو تو سیدھے نکلا اور چلا گیا کہاں مکہ مکرمہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے تعزیت کے لیے کس لیے تعزیت کے لیے گیا کہ ہاں اہل مکہ کی تعزیت کے لیے ہم جا رہے ہیں وہاں جا کر کے اس نے اہل مکہ کو ابھارا کس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بدلہ لینے کے لیے بیس دن تک تقریباً وہاں پر رہا ایک دن وہ حرم میں داخل ہوا ابو سفیان چونکہ مکے کے اب سردار کون تھے ابو سفیان تھے باقی دوسرے سردار تو اب مارے گئے تھے سرداری ان کے ہاتھ میں آئی تھی انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بتاؤ کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں یتیموں کی مدد کرتے ہیں بیواؤں کو حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں ہمارا دین بہتر ہے یا کی محمد اللہ ان کا دین کہ ا کر کے بھائی بھائی میں ماں بیٹے میں باپ بیٹے میں تفریقہ کر دیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ کی تمہارا دین بہتر ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے الم ترا الذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اهدى من الذین منو سبیلا آپ نے ان لوگ کو بھی نہیں دیکھا جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے یعنی یہود ذاہبہ تورات کا علم تھا اس کے پاس لیکن تورات کا علم کتاب کا علم ہونے کے باوجود بھی جادو اور توہم پرستی کے اندر پڑا ہوا ان پر ایمان لے آتا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ دیکھیں کہ جب اس سے کافر لوگ پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم لوگ مومنوں سے بہترین راستے کے اوپر ہو تمہارا طریقہ اس سے بہتر ہے یہاں تک کہ ساتھیوں روایات میں آتا ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ مکہ سے وہ اس وقت تک رخصت نہیں ہوا یعنی مدینہ منورہ نہیں آیا جب تک کہ اہل مکہ کو مکمل طور پر تیار نہیں کر لیا کہ ہاں مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کرنی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نادل فرما کر کے ان کو اور نا کو متنبہ کیا کلین کا تغلبون کافروں سے کہہ دیجئے کہ قریب تم لوگ مغلوب ہو گے۔ و تم جہنم پھر تمہارا ٹھکانا کیا ہوگا جہنم ہوگا جو بہت تمہارے لیے آیتن فی فی نیل بدر میں دو جماعتیں جو ملی تھیں اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسرا دوسری شیطان کے راستے میں دیکھا نہیں کہ اس کا کیا انجام ہوا تو اس سے تم بھی عبرت حاصل کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ اللہ حال کابیب بن اشرف وہاں سے آنے کے بعد صرف اسی پر بس بس نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے خلاف شیر پڑھ پڑھ کر کے کہنے لگا اس کو بھی شاید برداشت کر لیا جاتا مسلمان عورتوں کا نام لے کر کے ان کے بارے میں غزلیں کہنا شروع کر دیا حتہ کی بعد ان عورتوں کا امل بنت حارث کا نام آتا ہے کیونکہ آسروں کی چاچی تھی وہ اس لیے ان کا نام لے کر کے غزلیں کہنا اور گندے اشارہ کہنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ من لی لے بن اشرف کون ہے جو میرا بدلہ بن اشرف سے لے لے اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے فن آد اللہ رسول ہو اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے حضرت محمد ابن مسلمہ جو اس کے شاید خالہ داد یا پھوپی داد بھائی تھے انہوں نے کہا اے اللہ رسول کیا چاہتے ہیں اس کو قتل کر دوں آپ نے کہا اگر تم سے ہو سکے تو کر دو چنانچہ محمد بن مسلمہ گئے اپنے قبیلے بن معاد کے پاس انہوں نے مشورہ دیا کہ جب اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف دے رہا ہے اور اپنی بد نیتی پر آ چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجھے کچھ آپ کے بارے میں ایسی کچھ باتیں کرنے کی اجازت دے دیئے یعنی اگر میں کوئی ایسی بات کروں کہ ہاں میں ان سے ناراض ہوں اب میں ان کو نہیں چاہتا ہے نا تو اس پر میری گرفت نہ ہو آپ نے کہا کوئی بات نہیں کہہ سکتے چنان وہ اور اس کا دودھ پیتا بھائی کا ابن اشرف کے دودھ پیتے بھائی ابو نائلہ اور ابن یا ابن بشرے حارث ابن اوس اور ابو ابس ابن جبر یہ پانچ آدمیوں کا قافلہ تیار ہوا اور اکیلے اکیلے کر کے یہ لوہا تیاری کیا اور پہلے محمد مسلما گئے اس کے پاس چونکہ رشتہ داری تھی اور اکیلے گئے اور جا کر کے اس سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرو گے کہا کیا کہا کہ کی جب سے یہ شخص آیا ہے نام نہیں لیا کیا کہا جب سے یہ شخص آیا ہے اس نے تو تنگ کر کے رکھ دیا ہے جب دیکھو تو چندہ مغ رہا جب دیکھو تو ستکا محا جب دیکھو تو چندا ماگ رہا ہے تو اس سے عاجز آ چکے ہیں اب آ کر کے اس کو پناہ بھی دے دیا ہے تو بھگاتے بھی نہیں بنتا ہے تو کائم نشر نے کہا کہ اچھا میں تو کہا تھا ابھی اور بھی آگے دیکھو گے ابھی نتیجہ اور بھی آگے دیکھو گے تو کہا کہ آخر چاہتے کیا ہو کہا کہ آپ مجھے کچھ جو ہے کھجور جو ہے قرض کے طور پر دے دیں دیکھیے یہودیت یہ دیکھیے بنیا پن دیکھیے بنیا پن دیکھیے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں میرے پاس کیا لا کر کے رکھو گے کوئی چیز ضمانت کے طور پر دو تو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو کہا کہ اپنی عورتوں کو لا کر کے ہمارے پاس بطور ضمانت کے رکھ دو اور یہ شرارت آج بھی جاگیردار لوگ کرتے آئے ہیں ہے کہ نہیں ہے غریبوں سے عورت کو لے کر کے ان کے اپنے گھر میں ان کے سے کام کرواتے ہیں محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہا وہ کیسے ارے تم عرب کے خوبصورت ترین لوگ آدمی ہو ہے نا ہمیں خطرہ ہے اپنی او بیویوں سے کہیں تمہارے اوپر للچا نہ جائیں تو کہا پھر اپنے لڑکوں کو رکھ دو کہا کہ لڑکوں کا رکھنا بھی بڑے عیب کی بات ہے کل ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ تیری کیا حیثیت ہے تو, تو چند کلو کھجور کے عوض گروی رکھا گا تیری اتنی حیثیت ہم سے بات کرتا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کہا کیا کہا ہم ہتھیار آپ کے پاس رکھتے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہی بات ابو نائلہ جو اس کے دودھ پیتے بھائی تھے وہ بھی جا کر کے کہے اور اس بن مسلمہ سے الگ ہو کر کے گئے اور یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہمارا معاملہ ہے بن مسلمہ بھی یہ مقصد کے لیے آئے تھے کہا کہ ہاں محمد بن مسلم اشرف نے کہا کہ وہ بھی آئے تھے اور وہ بھی یہ تو ان کے ساتھ بھی طے کر لیا یہ معاملہ جب طے ہو گیا چاروں پانچوں آدمی کا کہ اب ہم اس کے پاس شام کو بھی جائیں گے تو کوئی شبہ نہیں کرے گا چنانچہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ یہ رات چاندنی رات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں آدمی کو قافلے کو بقی تک رخصت کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے یہ لوگ رات میں گئے اور لے کے پاس کھڑے ہو کر کے ابو نایلا نے آواز دی تو وہ اٹھا تو اس کی بیوی جو ابھی نئی نئی دلہن تھے اس نے کہا کہ نہیں نہ جائیے رات میں آپ رات میں نہ جائیے دیکھیے اس پر تعجب نہ ہو صورت حال یہاں تک پیدا ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کا اتنا خطرہ تھا کہ بسا اوقات آپ باہر نکلتے نا صاحب کہتے تھے کہ اتنی اخاف علی ہمیں خطرہ ہے کہ یہودی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں اتنا معاملہ کو بگاڑ دیا تھا ان لوگوں نے بنو خین و کانے اور اشرف وغیرہ نے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کیا وہ وہاں پر پہنچے آواز دی تو اس کی بیوی بی نے کابن اشرف کی جو ابھی دلہن تھی اس نے روکا کہا کہ نہیں یہ میرا رضائی بھائی ہے کہا کہ نہ جائیے اس کو پکڑ لیا کہا اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے مجھے معاملہ کچھ خطرے میں لگ رہا ہے معاملہ کچھ خطرے میں ہے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں یہ میرا بھائی ہے جب نیچے آیا تو یہ چاروں پانچوں آدمی اس کے ساتھ گئے اور کہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹہلے نہیں اپنا اسی یعنی اسی کے قلعہ میں ہر بات قلعہ ایک تھوڑا تھوڑا بڑا سا قلعہ رہا کر جتنا بڑا الگ اتنا قلعہ رہتا ہوگا لگے تو ابو نائلہ نے کہا کہ ماشاء اللہ بڑی اچھی خوشبو تم کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عرب کی خوبصورت ترین عورت میرے عقد میں آئی ہے تم خوشبو نہیں لگا ہوں گا کہا میں سونگ سکتا ہوں کہا کہ سونگو سونگا بڑی اچھی خوشبو لگی کہا تم بھی سونگو تم بھی یعنی اس طریقے سے کیا کیا کیا کیا آہستہ اطمینان دلا لیا کہ ہاں تمہارے ساتھ کچھ شر نہیں برائی نہیں کرنا چاہتے کہا اچھا دوبارہ سونگو کہا سونگو دوبارہ سب کو سنگایا تیسری بار کہا کہ بڑی اچھی لگ رہی اور بھی سونگنے دو گے کہا کہ لو سونخو. اب اس بار جو ہے اچھی طریقے سے جب پکڑ لیا اپنے قبضے میں تو کہا کہ لے لو اللہ کے دشمن کو اللہ کے دشمن کو لے لو تو جب اس کے اوپر وار کیا تو اتنے زور کی چیخ مارا کہ پورے قلعے کی لائٹیں جلنا شروع ہو گئی لیکن چونکہ یہ لوگ دور اور ادھیرے میں تھے جلدی سے اس کا معاملہ تمام کر کے اپنے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے جب بکی کے پاس تھے انہوں نے اللہ اکبر کہا تو آپ سرسن فرمایا کہ افلحل یہ دو واقعہ ہونے کے بعد جو قریش کے دوسرے یہود تھے بنو نذیر اور بنو بنو قریدا ان دونوں واقع کے بعد ان لوگوں نے احتجاج کیا آپ سرسن فرمایا کہ اب احتجاج کر رہے ہو جب وہ لوگ ہمارے خلاف شرارت کر رہے تھے تو تم کیوں نہیں ان کو روکے اس وقت تم خوش ہو رہے تھے اب احتیاط کے کیا فائدہ ہے اگر چاہتے ہو تو امن اور سلامتی کے ساتھ رہو اسی لیے بعد روایات میں تھا کہ دوبارہ بنو نظیر اور قریدا نے معاہدہ لکھا دوبارہ معاہدہ لکھا کہ ہاں ہم اپنے پچھلے معاہدے کے اوپر قائم ہیں ہم اس کو بدلتے نہیں تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ٹھنڈا کیا طاقت کے ذریعے اس لیے سمجھانے سے وہ لوگ نہیں مانتے تھے دوسرا جو تھے وہ لوگ عرب کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی نپٹا جیسے ابھی ایک واقعہ ان کا ذکر کیا نا کہ بنو سلیم کا دوسرے لوگ بنو غطفان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ ذی امر جسے آج نخیل کہا جاتا ہے ذی امر نامی مقام کے اوپر یہ اپنی فوجیں جمع کر رہے ہیں یہ عمر ہے پرانے معرخین کی بات کو اگر سامنے رکھا جائے تو مدینہ منورہ سے آپ کسیم روڈ پر نبے کلومیٹر میٹر آئے آپ نبے کلو آنے کے بعد گویا آپ یہ سویدرہ اور ہناکیا پار کر لیا آپ نے ہناکیا وغیرہ پار کر لیا پھر اس کے بعد دائیں طرف آپ جو ہے پندرہ کلومیٹر اندر جائیں تو یہ علاقہ اور اس طرف سے جو عراق سے راستہ آیا کرتا تھا مکہ مکرمہ کے لیے یہ پورا علاقہ بنو غطفان کا مانا جاتا تھا اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ ہوا کہ ہاں یہاں بھی لوگ اپنی فوجیں جمع کر رہے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول تین ہجری میں آپ چار سو پچاس کی جماعت لے کر کے آپ نکلے اور اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی البتہ اس علاقے کے اوپر مسلمانوں کی طاقت جم گئی اب جلدی کوئی آپ کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں رہا زمع... سلسلے میں مورقین نے اور بہت سے سراجا یا نبی کریم صرف فوجی ٹولیوں کا ذکر کیا ہے لیکن ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ چونکہ صحیح نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا چند منٹ یہاں پر رک کر کے اس زمانے میں جو اور کچھ درہ حادثات پیش آئے میں اس طرف یہ کرتا ہوں کیونکہ سیرت سے اس کا تعلق ہے ایک چیز تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کو قیدی بنائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی اس میں تھے اور آپ کے چچا بھی اس میں تھے آپ کے داماد اور آپ کے چچا آپ کے داماد یعنی حضرت زینب کے شوہر حضرت آسم نے یہ یہ حضرت زینب ظاہر بات ہے شوہر کی محبت ہوتی ہے مسلمان تھی ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے عاص نے ربیع بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن کچھ بھی ہو ساتھیو۔ شوہر کی محبت کیا ہوتی ہے عورت کے دل میں جتنی محبت شوہر کی ہوتی ہے اتنا کسی اور کی نہیں ہوتی ہے جیسے اس کی کچھ باتیں اس سلسلے کی احد کے موقع پر جو ہے آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے ظاہر بات کچھ نہیں ملا تو ان کے پاس ایک ہار تھا اس ہار کو دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اور آصفن ربی کو چھڑا لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے اس لیے کہ یہ ہار حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا حضرت رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے جب حضرت زینب کو رخصت کیا تھا تو یہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا اور اپنے بیٹی کی خستہ حالی کو جب دیکھا ظاہر بات ایک تو آپ کی آآ آآ عزیز بیوی بی آپ کو یاد آئی حضرت خدی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اپنی بیٹی کہ میری بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف یہی تھا کہ اپنی ماں کے ہار جو ماں کی نشانی اس کے گلے میں تھی اس کو نکال کر کے دے دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں انصار سے باتیں کی مسلمانوں سے گفتگو کی اور آپ نے کہا لیکن اس میں جو مقصد صرف جو ہے اپنے داماد کا مسئلہ نہیں تھا اصل میں یہ تھا کہ اپنی بیٹی کو اسی عود میں مکہ مکرم سے اس لیے کہ ابو آنے نہیں دے رہے تھے ابولاس نے انہیں روکے رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مقصد اصل میں یہی تھا کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو یہ ہار اپنی بیٹی کو میں واپس کر دوں اور اس کے قیدی کو چھوڑ دوں ان کا اس کا جو قیدی ہے اس کو چھوڑ دوں تو انصار ظاہر بات مسلمان بڑی خوشی سے وہ راضی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی واپس کیا اور ابو نے کہا, کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس شرط پر چھوڑتا ہوں کہ میری بیٹی کو اب مدینہ منورہ میرے پاس آنے دو اس لیے کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے اور تم مسلمان نہیں ہوئے ہو تو ابولاس نے اس وعدے کو پورا کیا وہ قصہ بڑا دردناک بھی ہے آگے شاید اس کی کچھ تفصیل آئے دردناک بھی ہے لیکن ابولاس ابن الربی نے اس وعدے کو پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو رخصت کیا راستے میں کافروں نے انہیں تنگ بھی کرنا چاہا لیکن اللہ مدینہ آ دوسرا معاملہ جیسا کہ چچا ابن عبد المطلب بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ عجیب ہی معاملہ کیا وہ ساتھیوں سننے کے لائق ہے وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ نہیں بلکہ انصار نے جب یہ دیکھا انصار نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو چھوڑ دیا ہے تو انصار ذرا یہ ادب دیکھیے انسار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھتیجے کو بھی بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیں اپنے بھاجے کو بھی نوز کس کو اپنے بھانجے کو کیوں اس لیے کہ حضرت عباس کی جو دادی تھی وہ کہاں کی تھی مدینہ منورا کی تھی. کہاں کی تھی مدینہ منورا کی اس لحاظ سے دیکھیے انسار قادب یہ نہیں کہا کہ آپ کے چچا کو تاکہ ہمارا احسان آپ کے اوپر نہ رہے کیا کہا ہم اپنے بھانجے کو اگر آپ چاہیں تو چھوڑ دیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری شریف کے اندر آئے تھے اللہ کی قسم ایک درہم کو بھی معاف نہ کرنا ان کو حالانکہ عباس مسلمان تھے پوشیدہ طور پر اندر اندر مسلمان تھے اسی لیے انہوں نے جب کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مجبوراً نکالا گیا ہوں آپ نے کہا ہمیں یہ نہیں معلوم ظاہر میں تمہارے خلاف تھے لیکن باطل میں تم کیا تھے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضر ساتھ ساتھیوں مسند احمد کے اندر صحیح سرحد کے ساتھ ہے کہ نبی کریم وسلم نے صحابے کے نام سے کہا صرف عباس ہی کا فدیہ نہیں لینا ہے عباس سے ان کے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ لینا ہے ان کے بھتیجے نوفل کا فدیہ لینا ہے اور ان کے ساتھی اور حلیف اور معاہد اور دوست اتبا ابن جہدم جو ہیں ان کا فدیہ لینا ہے تینوں فدیہ لینا ہے ایک کبھی چھوڑنا نہیں ہے حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ کچھ مہربانی کیجیے آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمان تھا آپ نے کہا کہ جیسا بھی ہم نے کہا کہ یہ تمہارا باطن کا معاملہ ہے تمہارا اللہ کے اگر تم صحیح سچ ہو تو اللہ تعالی اس سے زیادہ تم کو دے دے گا لیکن ظاہر میں تمہارے خلاف تلوار لے کر کے آئے تھے لہذا اس سلسلے میں تمہارے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں ہوگی تو حضرت عباس نے عبد المتلف نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں میرا بیس عقیہ جو چاندی کا ہے وہ لوگوں نے لے لیا ہے اس کو اس میں حساب کر دیے کار دیجئے کہا کہ نہیں وہ تو ہم کو ملا ہی ہے اس میں تمہارا کیا حق بنتا ہے جنگ میں ہم کو ملا ہے باقی لے آ کر کے دو عباس نے کہا کہ اب معاملہ بگڑنے والا ہے تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہا کہ عباس یہ بتاؤ جب تم نکلنے لگے تھے تم نے ام الفضل سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا ام الفضل کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سلو کی،, کی چاچی ہیں عباس کی بیوی بی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں نہیں اس کے ساتھ کیا ہیں جسے کہتے ہیں کہ سڑوائن کیا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ ام حبیبہ کی کیا تھی میمونا کیم تھی ہے کہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اور ام الفضل فلا جگہ پر جب تم رخصت ہونے لگے تم نے کہا کہ دیکھو اگر میں مارا گیا تو یہ مال جو ہے فضل کو اتنا دے دینا عباس کو اتنا دے کسم کو اتنا دے دینا اور عبداللہ اللہ کو اتنا دے دینا یعنی تین بیٹے تھے نا تین بیٹوں کو فضل کو اتنا کسم کو اتنا اور عبداللہ کو اتنا دینا حضرت عباس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم بھی یقین تھا اور اب پھر مان لے رہا ہوں لیکن ساتھیوں پھر بھی ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوا یہ واحد عبرت ہے کیوں دل سے مانا زبان سے اقرار بھی کیا لیکن اپنے آپ کو احکام اسلام کے تابعے فرمان نہیں بنایا کہ ہاں اب ہم مسلمان ہیں اور حکامی اسلام کو اپنے اوپر نافذ بھی کریں گے تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے کب تک پورا نہیں ہوگا دل سے ماننا زبان سے اقرار کرنا اور اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کرنا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں ہے نا اس لیے جو لوگ ہم میں سے نماز نہیں پڑھیں گے روزہ نہیں رکھیں گے زکات نہیں دیں گے پھر بھی کیا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں کہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. ان کا خطنہ ہوا ہے اس لیے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ایسے لوگوں کا اسلام خطرے میں ہے ساتھیوں ایسے لوگوں کے سامنے کیا ہے خطرے میں ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضرت عباس سے نہیں ساتھیوں اسی درمیان اور بھی حادثات ہیں غزبے بدر اور احد کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ بنتے عمر سے شادی کی تھی حفصہ بنت عمر یہ حضرت خنیس ابن نے رضی اللہ تعالی عنہوں کی بیوی تھی یہ کسی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے اور وہ زخم پھٹ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اور حرط عمر رضی اور بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور یہ نہایت نیک عورت تھی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ فرمایا یا بعد روایت میں ہے طلاق دے بھی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لے آئے ہیں آسمان سے کہاں سے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ حضرت ہفسہ سے رجوع کر لیجئے فن سوامت قَوَّامَةٌ یہ بہت روزہ رکھنے والی ہیں اور بہت نفلی نماز پڑھنے والی ہیں اور یہ آپ کی بیوی بی جنت میں بھی ہیں یہ شیوں کا منہ کالا ہو اللہ تعالی انہیں غارت کرے جو ان تمام واضح دلائل کے باوجود بھی حضرت حفصہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہما کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے اسی طریقے سے انہیں دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں اب ان کی عمر تقریباً سولہ سترہ سال کی ہو گئی تھی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بعض عورتوں نے رشتہ داروں نے ابھارا تو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کسی اور موقع پر تفصیل رکھی جائے گی آپ سے گزارش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے ان صحابہ آ... سعد ہمارے خیال سے ہیں ان کا ان کے پاس کئی گھر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر ان سے لیا اور حضرت فاطمہ اور علی کو اس میں آپ نے رکھا کیوں اب تک حضرت علی رضی اللہ آپ کے دیرے سر پرستی تھے پرستی تھے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسلم احمد وغیرہ میں صحیح صنعت کے ساتھ مروی ہے, ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو تکیا اور ایک گدا دیا آپ نے جس میں کے اندر خجور کے وہ بھرے تھے اور ایک مشک دیا تو ساتھیوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حضرت خدیجہ کے بھی ہوا کہ اگر ضرورت مند ہے داماد یا بیٹی ضرورت مند ہے تو اسے بیٹی کا شوہر کچھ دے سکتا ہے لیکن اس سے آج کل کا جو جہد کا معاملہ چل رہا ہے اس سے اس پر دلیل نہیں ہوتی کہ ہاں مطالبہ کیا جائے اور یہاں تک دھمکی دی جاتی کس کی کہ اپنے گھر سے اتنا لیاؤ ورنہ تمہیں میں طلاق دے دوں گا تو اس سے اس کا جواب نہیں نکلتا آت کی آخری بات وہ ہے کہ جو سبب بنا ہے غدو احد کا جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں غد بدر اور غدو اہد اور خندک ان تینوں کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور غدے کی بہت کم ہے ہوا یہ ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں غزو بدر کیوں پیش آئی تھی کیوں پیش آئی تھی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا وہ قافلہ جو شام کو تجارت کے لیے گیا تھا جاتے ہوئے بھی آپ نے اس کا راستہ روکنا چاہا اور واپس آتے ہوئے بھی روکنے کے لیے آپ نکلے تو تو کر کے نکل گیا البتہ مسلمانوں کی مسلمانوں کی کافروں سے بھیڑ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ یہاں کے قبائل سے سلا کر کے قریش کے لیے بالکل ہی غیر معمون بنا دیا تھا حالانکہ جانتے ہیں قریش کے اقتصاد کا دار و مدار تقریباً کس کے اوپر تھا تجارت پر تھا یہ دو سفر کیا کرتے تھے خصوصی طور پر جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ایک سفر کرتے تھے شام کی طرف اور دوسرا سفر یمن کی طرف کرتے تھے یمن کی طرف کن دنوں میں جاتے تھے سردی کے موسم میں اور شام کی طرف گرمی کے موسم میں جایا کرتے تھے تو اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو شام کا راستہ بالکل بند ہے یہ لوگ تو یہاں سے ہٹتے نہیں اور یہاں پر آباد جو قبائل ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی کر لی ہے اگر ہم کبھی چھپ کر کے جانا بھی چاہتے ہیں تو وہ قبیلے فوراً جا کر کے اطلاع دے دیتے ہیں تو وہ لوگ آپس میں بیٹھے طے کیا سفار ابن امیہ ابو سفیان ان لوگوں نے آپس میں بیٹھے اور طے کیا کہ اب کرنا کیا چاہیے تو معاملات طے ہوا کہ اب اگر عراق کا راستہ بڑا لمبا پڑ جائے گا شام جانے کے لیے اس لیے ایسے ہو کر کے پڑے گا چکر کہاں جو ہے ایسے جایا کرتے تھے نا ایسے یہاں مدینہ منو را تھا ایسے جایا کرتے تھے اب کیسے جانا ہوگا ایسے آئیں اور ایسے آنا پڑے گا تو کہا کہ اب اس راستے سے تو لوگ ہٹتے ہی نہیں لہذا اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی اور راستہ نکالتے ہیں تجارت کے لیے ورنہ ہم لوگ تو بھوکے مر جائیں گے چنانچہ اس کے لیے آپس میں معاملہ طے کیا اور روایات سے چلتا ہے کہ صفوان ابن نے یہ قافلہ لے کر کے اور بہت سارا سونا اور چاندی چاندی عام طور چاندی چلتی تھی چاندی اور سامان تجارت لے کر کے نکلے یہ معاملہ طے ہو رہا تھا کہ ان دنوں میں یہ مکہ کے ایک صاحب جو بعد میں مسلمان ہوئے ان کا نام نعیم تھا وہ مدینہ منورہ تشریف لیا ہے کیوں اس لیے مکہ کے لوگوں کی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ زمانے جاہلیت سے آپس میں رشتہ داری اور آنا جانا لگا رہتا تھا ہے کہ نہیں تبھی تو صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال یہی ہوا ہے نا آپ وسلم کے ماموں کا گھرانہ کون تھا بنو حضرت کے لوگ تھے کہ نہیں ہے تو یہ رشتہ داری چلتی رہتی تھی تو ایک آدمی قریش کا آیا نعیم نامی مکہ مکرمہ اور اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھا تھا ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو اس میں ایک مسلمان بھی بیٹھے تھے سلیت نعمان جب نعیم شراب کے نشے میں دھت ہوا تو اس نے ساری بات اگل دی کہ تم کو معلوم ہے کہ اب مسلمانوں سے بچنے کے لیے ہم لوگ کیا طریقہ اپنا رہے ہیں ہم اس راستے سے جائیں گے تو سلیت ابن نعمان نے یہ خبر آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اب ایسا ایسا ہو رہا چنان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی یہ وہی راستہ ہے ساتھیو جو آج مکہ مکرمہ سے ہم لوگ آتے ہیں راستے سے اور مدینہ منور جاتے ہیں اور اس کے درمیان میں جو راستہ ہے آج کل جو لوگ ارت سے جاتے ہیں غریب کی طرف نکلتے ہیں نا یہ راستہ اصل میں ہے پرانا عراق جانے کا یہ راستہ جس پر ذات عرق پڑتا تھا اور جس پر ربضہ واقع تھا پرانے زمانے میں جس کی سیرت ملتی ہے ربضہ اور آج بھی یہ راستہ گورنمنٹ بنانا چاہتی آپ جانتے ہیں اگر یہ راستہ تیار ہو گیا تو آپ لوگوں کے لیے مکہ مکرمہ تین سو نزدیک ہو جائے گا تین سو کلو میٹر راستہ تھا ربزہ کا راستہ تھا تو اس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے جاسوسوں کو بیٹھا دیا جب وہ قافلہ وہاں سے نکلا اور کردہ نامی چشمے کے قریب پہنچنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ نے حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سو سواروں کا دستہ روانہ فرمایا حضرت زید بن حارثہ اچانک وہاں پر پہنچ گئے ان کو تتر بتر کیا وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے بہت زیادہ مال آیا اور دو یا تین آدمی دو یا تین آدمی وہاں پر گرفتار ہوئے یہ اصل میں جلدی سبب بنا ہے ہوئے کا. اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ اب نہ ہم اس راستے سے جا سکتے ہیں اور نہ اس راستے سے لہذا اب ہمیں ان کے ساتھ مل کر کے کوئی فیسرے کن لڑائی لڑ لینا چاہیے تاکہ کم سے کم ہماری اقتصادی پریشانی تو دور ہو یہ صورت حال بنی یہ وجہ بنی ہے مباشر پہلے سب تو تھا گدوے بدر کے اندر ان کی ناکامی اور اشرف کو ان کو ابھارنا لیکن اچانک کون سا بن گیا یہ راستے پر ان کے بیٹھنا اور ان کو گرفتار کرنا اگلی مجلس یہی ہو کہ غد وہ ہٹ کی ہے سبحان کلبکا شد اللہ